السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين امنوا والذین هادوا والنصارى والصابیئ من آمن بالله والیوم الاخر و صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ اجرحم رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يہضن صد الظيم ان لدينہ بےشك وہ لوگ آمن و جو ايمان لائے و لديں ہاد اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے ون اور عيسائى ہوئے و اور صابى ہوئے من جو بھی آمن ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ وہ عاملہ صالحن اور اس نے عمل کیے نیک فالہم پس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے نزدیک ولا خوف اور نہ ہی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غم غمزدہ ہوں گے